ثمن الحمی الرحمد صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ اور باقی تمام ورسگوش وشاہ اور باقی تمام سامین اور سلام عرض کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس کتاب قاضۂ نالوشہ سولہوس ہے بد درس نمبر بارہ ہیں اور اس درس میں اس کتاب کے باپ ہفتم اور عقیدہ اس میں قرآن مجید و دیگر صوبۂ آسمانی یعنی نسمانی کتابوں پر اعتقاد کے مسئلے کے بارے میں سوالات اور جوابات ہیں تو اس کتاب کے سلسلے سوالات میں سے سوال نمبر پینتیس سے یہ قادی بہت شروع ہو جاتی ہے قرآن بارے کے بارے میں تو سوال نمبر پینتیس یہ ہے کہ قرآن مجید و دیگر صوبۂ آسمانی یعنی نسمانی کتابوں پر ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے تو مجموعی پر جو ہے یہ چپٹر اعمت ملاکتی و کتب ہی کی تفصیل ہے ہاں جی کتب نے اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لایا تو ان پر کس حیثیت سے حصل قرآنِ پاک کے بارے میں تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید و دیگر صوف آسمانی یعنی آسمانی کتابوں پر اقدا رکھنے کے بارے میں حضرت شاہ سعید محمد نوربش علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ اسلئے اعتقاجہ کی عبارت ہے اور فرمادیں کہ تمہیں اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ قرآن پاک توریت زبور انجیل اور دیگر تمام آسمانی صحیفے یعنی آسمانی کتابیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں سب کے اللہ کے کلام ہیں اور اللہ تبارو تعالیٰ, تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ہاں جی مختلف انبیاء لاہی پر چنچاؤ کے لمح ہے کہ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت داعود علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن پاک افضل الانبیاء سید الانبیاء محمد مصحفہ پر نازل ہوا ہے تو لحاظ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اعتقال رکھنا واجب ہے کہ قرآن پاک طور زبور انجیل اور دیگر تمام آسمانی صحیفے یعنی کتابیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں یہ تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمارا قرضہ ہے اور قرآن پاک کے بارے میں خاص طور پر اور قرآن پاک کو لفظ و معنی دونوں لحاظ سے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر امتیاز اور فوقیت حاصل ہے ہاں برتاری حاصل ہے وہ اس لحاظ سے کہ تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کے اللہ نے ذمہ نہیں لی اس کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں جو اس کے عبارت الفاظ میں چیلنج کا پہلونی تھا کہ اس کتاب تم بھی بنا لا بول کے لیکن یہ قرآن پاک ہے اس کے الفاظ کے الفاظ بانے کے بارے میں چیلنج بھی ہوئی اور اس کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لیا اور یہ کتاب قیامت تک باقی رہیں گے بدون کسی تحریر اور تبدیل کے لیے قرآن کو خاص اہمیت حاصل یہ سوال نمبر 36 کیا قرآن مجید میں کسی بھی زاویے سے تحریف یا کمی و بیشی ہونا ممکن ہے سوال ہاں جی کیا پرانی مجید میں کسی مزاویے سے تعریف یا کمی و بیشی ہونا ممکن ہے جواب پرانی مجید کے بارے میں اللہ پاک خود نے گواہی دی ہے یہ قرآن کی یاد ہے کہ ذالک کل کے وفی ہاں جی ہے سر بغرا کے دوسری یاد ہے ہزارکل کتاب لاروفی تجمہ یہ کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش موجود تو نہیں ہے یعنی اس کتاب میں اب کسی بھی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش ہے نہیں لہٰذا شک شبہ کی گنجائش نہیں اور ساتھ ہی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے تو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لے لے یعنی جی, تو اس میں کسی کو تحریف کرنے کی کمی بیشی کی کسی کو بھی گنجائش سے نہیں ہوگی چنانچہ اللہ پاک اپنے منازع کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان نہ نُو نزل نہ ذکر و ان الہ <لَحَافِزُم> اللہ عیت جو جی شرح جرک نمبر نو ہے فرماتے ان نہ بے شک نہ ہم نے ہی نزل نازل کے ذکر کو یہاں کے زمرات قرآن پاک ہے ورینا لَهُ حافظوں اور بے شک ہماری ذات ہی اس کتاب کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں یعنی تجمہ یہ کہ ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ضرور اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں تو پس جس چیز کا اللہ معافذ ہو اس میں جو ہے ہاں جی کس کے مجال کس میں کسی بھی قسم کی کمی و بیشی یا تحریف کی جورات کریں لہذا قرآن پاک یہ ہمارا مسلح آقدہ ہے قرآن پاک ہر قسم کے تحریف اور کمی بیشی سے پاک و مناظہ کتاب ہے اور تمام مسلمانوں کا بال اتفاق ممبئی علمی بھی ہے انہیں یعنی تمام احکام شرع اور عقائد سب قرآن پاک ہی سے اخذ کرتے ہیں اور احادیث بھی جو ہے اس کی صحت کے مدار جو ہے قرآن پاک ہے حدیث نمبر اور سوال نمبر سینتیس قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک کے برحق اور اللہ کی طرف سے ہونے کے سلسلے میں کیا آپ قرآن سے کوئی ایسی قرآن دلیل پیش کریں گے جو قرآن کے من جانب اللہ اور برحق ہونے پر دلالت کرے ہاں ایسا کوئی دلیل قرآن سے پیش کریں گے جواب جی ہاں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہونے کے سلسلے میں بہت سے دلائل موجود ہیں تاہم اختصار کے طور پر صرف ایک قرآن آیت پر اکتفاق کرتے ہیں چنانچہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہاں جی یہ جو ہے سورہ بقر عاد نمبر تیئیس اور چوبیس ہے اللہ فرماتا ہے کن تم فرئی بھی مما نہ ضلع ناپ دینا فاتو بصور تم مثل ود و شہدا کم ان کن تم صادقل ولند کنارلۃ وقوود الناس ولی جرا و عدت للکرین تو یہ مبارک آیت قرآن اس عادت کو آئے تحدی بولتے ہیں قرآن کے چیلس کہ اگر تمہیں اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے تو تم بھی اس جیسی ایک ایک قرآن کا اللہ نہیں فرما رہے ہیں دس سورے نہیں فرما رہے میں ایک سورہ لے ایک کہ تو تو کے برابر چھوٹی سے سورہ لیا لیکن تمام عرب عجم اہل کتاب سب عزیز آ گیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ قرآن ہاں جی کے اللہ کی طرف سے ہیں اور رسول اللہ کا کہ مت کا معجزہ ہے آپ تجمہ یہ ہے کہ اور اگر تمہیں شیخ ہو تم ہی شیک ہو تم ہیرے بھی تو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے ہاں جی وہ کن تم پھر بھی مماں نزلنا اللہ دینا بہن اور اگر تم عشق ہو ماؤشی میں نزلام نے نازل کیا ہمارے بندے پہ تو ہاں تو تم لوگ سب مل کے لے آؤ بصورت ایک شرح مشر عیش جیسے عش قرآن جیسی ایک شرح لے آؤ اور اس کام کو کرنے کے لیے ودو تم بلا لاؤ شودا کو تمام مددگاروں کو من اللہ اللہ کے علاوہ ان کن تم صادقین اگر تم سچے نے اللہ کو چھوڑ کر باقی پوری تم اپنی طاقت کو جمع کرو اپنے مددگاروں کو اپنے خصحا اور بلغاء کو جمع کرو اور قرآن کے ایک سرائے کے ناطے نے قلّہ سے جیسی چھوٹی سی صورت بل کیا لیکن اللہ کو پتہ ہے نہیں لا سکیں گے فی الحال حمتِ لم المطفلا کر تم ایسا نہیں کر سکا تو ولاطف الحرگس نہیں کر سکیں گے خوب جب جو ہے اللہ کے اس, اس کا طاقت تمہارے اندر نہیں ہے پتہ کو نار اللہ تم ڈر اس آگ سے اللہ کے وقوع ہوا جس کاسلوک ہے وجارت اور پتھر ہے جسے عید القافرین جس ہم نے کافروں کے لیے جو اللہ کی تعلیمات کو اللہ کی شریعت کو اللہ کے دین کے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے سجمہ یہ جی اگر تم ہی شیخ ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے بس تم اس جیسا ایک شورا لے اور اللہ کے سوا اپنے حامیوں کو بھی بلا لو, بلا لو اگر تم سچے ہو بس اگر ایسا نہ کرو گے تو ہرگز نہیں کر سکو گی پس تم جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا اندن خود انسان اور پتھر ہے جو انکار کرنے والوں کے لیے ہماری طرف سے تیار ہے یا فرماتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے اس سلسلے میں اللہ نے یہ چیلنج دے دیا ہاں جی اور اس او زمانے کے تمام پھنسی اور بلیغ لوگ اور اب اعلی زبان وہ دور فسادات و بلاغت کا تھا کوئی نہیں لا سکا یہ بغیر تاریخ گواہ ہے کہ مشکین مکہ اور اہل کتاب یعنی یہود النسرا پرانی پاک کے مشل لانا تو چھوڑو بلکہ ایک چھوٹا سا سرا ہاں جی یہاں تک کہ ایک آیت کی بھی مثل لانے سے قاصر اور ناتوان رہ گئے تھے کوئی قائد بھی نہیں لا سکے تھے اس لیے انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا ورنہ یہ لوگ قرآن کی مثل کوئی سورہ یا آیت لے آتے تاکہ مسلمانوں کو خصوصا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کر دیتے اور جنگ کی نوبت ہی نہ آنے دیتے تو ان کا جنگ پہ آنا اور قرآن کی مثل کوئی چیز سے نہ لا سکنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ قرآن جیسا اور کوئی چیز نہیں لا سکا تو آج کی اس درس میں یہ تک دفاع کر لیتے ہیں کیونکہ بقیہ تھوڑا ایسا ہے وہ ایک علمی بحث ہے قرآن کے بارے میں حادث اور قدیم کی بحث یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتائیں گے اللہ ہم سب کو دین کی تعلیمات اور بنیادی عقائد جان کر ہاں جی ہمیں ایک باماری خط دیندار انسان کی عیش سے زندگی گزارنے کی توفیع